جائ <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> کم کی مقاہا قرائد تکر کہ نا جہاں محمول لے بدغو صلی اللہ یا عجرت متائین یا سجارت بھی پرے تھکی لنکہ بدغو صلی اللہ علیہ وسلم مانسی دا بے اسی جائز دا اولی دا قرائد کی کم مذکور فیل فقہ دا فسن کہ نا گا بدغو صلی اللہ علیہ وسلم اکرہ عجرت متائین یا ساجر متائین یا سجارت رائی سن باب عجر السمسرہ کی ولمر ایمی سیرین واتا ابر احمد حسن می ع نور امام طاوی خدایا درسی دیگر کی حیثیت میں مشہور دے ان باغ میں غریب محمد سرینا تھا ابراہیم حسن دیوجن با میں تھا کو جن کے সংসারে پانی تمام اللہ সংসার اللہ کو جواب لکھو نورما تمی آج کے সংসার فاجد সংসার میں جمع تھا وقالا ابن عباس ان دیو جاذے لا با ان يقول به حال سو بما زالا قضا قضا پا ظاہر معلوم کی جواب نہ درازو مثلا پر جلاد تو صورت کی زائی کی کہ تم سو کو سمساار درا مکر دی وہ کی صدا بتو رما نہ کل کا جیسے جلاد سمرا بکیو ہر دا اساں اندازہارہ باسی دا جا باسی نے کی اغاوجہ متانا کی یہ بتا اور بقدر خدمت ال سے کی تو چھی داس ہوئے اندر فرض اغاوجہ سے متائن نہ شری ہوندا دج کہ عمل دے جو عمل بقدر عمل ویسے کی دا درو رسول سلام انداز محمود نہ یا ذا محمود اعظم انت قرات نے جیسے ذا محمود کو قراط باندھ کے جیسے ذا ابن لعباس پسقم دار غمرہ قراط مزاربت ہوئی دارو اہل مدینہ کو بات ہے اعلی ناز مذاربت مذاربت کے جزے چار جیسے اور کی صدا جیسے ہوا چلا نیم گٹ اسے نیم تمہاری دا نہیں معلوم ہے یا سر معلوم مدلاسر جبے صدا نام جائزم بسان قالوا بدون ما كلفوا زيد بن سعد لين دا دباب دعاده بن حسنين قالوا باق جو مجرد زيد اج قالوا ان زيد لا طلبوا بكذا وكذا قال ما ندر يمين فوالا فباينوا بينه فوالا قالوا قال النبي هذه الشروط ي مباشره ان اجير تبادر روايات دي ثلاثه قالوا داوود معلقات في كل مكان ذكر الترمذي ابو داود في مسند راضي ان حرم حلالا او حل حراما مرنہ چاہے متتاں تے چلے اللہ کلام کر دے کہ نور واں جلسی سادی الا شذن حرم حرارم یا حنحرارم اوسن میں جے نہیں داغیس کا جو جہالت جوجرت راجیں دا راہ راست نہ ہمیں دا مطابق نہ شے اسرے یا دتنہ مسودہ نہ دتنہ نوائیدہ دتنہ مامور اور مشرقم آخم آداب تفریح اس کا طاقت مزمانہ کی لغیف موجودگی کی قادر کر رہے در سلاغرہ پارا ہندورہ جوڑا کر رہے ہمانوں مزارشہ چے مزرید مشرق مزار حق چے لادا جائز بعضی میں کہی چیز ہے کہ ادیشی نبیر اسلام بدے خبردار یاکہ خبردار و قبض جیزن در کتان سوکمتاقم مزرید کافر سے شین ہوئی حاصل در مسارے دار چے عجیز جوڑے در کافر بخر دکان کی کافر عامل بن بلوجر کی جیزفاق دکان کی کاروبار کے بخر دکان کی جو عمل ہے اور دعوت کی گرد ضلع جائز بلازت مناسب میں جائزوں سے بھی شرطیں گئی یوں سردار سے کم امن پانی کافرانی اسلام کی اور اسلام سے اسلام کے خلاف میں رواز ہے لیکن اس میں کمان کیسلمان خطر سیخ بالکل حراپار دلا ضرورت شرطیں عمل, عمل اسلام حیس اسلام کی جیسلمان میرے کار کا ان کے قالن کہ اللہ نیوال پہ جمال ہے ان کا بیان کر رہا ہے سوریا اور انجوڑ کر ہوا ہے نا اور لا ولا الہ اللہ کا ذکر محمد فقوتما والله ما ما والله یا تو تنور کن کب हेलो हेलो خالص اور ماماد بخاری کی نسخہ تو فرماتا ہے دار مرنا باسنا کو اللہ اعتبارش ہے یعنی لمایتن کے مانے ہوئے کو جناب قال بنو نمرن هو لاذ پر اس پر یہ کہ کی قبر دے اتنا مگر لو کہ انمرن هو لگا بہما یہ در کے دارا ہے اللہ رضی کو دے فر دے فاجل پر من جائے سیدا سیدا ذکر در کی قید دو جو روث حدیث نے بیان ماہ واقع تو علاوہ کاج در قرا غیر فائدہ دارہ بندہ رہے گا اس میں جتنی عزت ہے 36 جیسی دہبی جواد پر مابین دیو کمیدی در کمیدی اپ بال زمان و مکان نہیں خدا حضرت لاکیل تیز واقید ہے لو جن ضرور حدیث ہے اور یہ نفاست جواد وہ جواد روکے بس بہت مہاتاد روکا جواد روکے اور جواد ہو جائے تو کی نہ سمجھ میں اتنا مرچ جواد کتابانی سے باجہ حالا باجہ ها یا اقلیما سے معسرن اور جواد اعظم روکے مالی تام قریب ائمہ اربعہ وہ جس سے اپ سب کرتے ہوتے بنا چل دمن واقعی اجازت دم الفاظ پانی حرام دے یہ رقمامت جہرام میں داوی منا ہے دنیا کا حرام ہے۔ زیادہ سے الفاظ جہام محمرانہ نہیں کیا بوجو یا بوجو ہے کہ قلب میں کہنا سب منا ہے۔ الفاظ محمرانہ باقی ماریں ندان دا سین لے۔ نہ ما تا کرو کیا اور جیت ور کوئی نجت پید عرب مذاکر دفاعی ہے۔ اضا تہسرا نے کو حیاتوں کو قرآن اوسرا یا فالفاظ موسرا اوسرا نہیں او صلی اللہ علیہ وسلم بتم کی وہ دی کے دا روازی کر گئی ابو صلی اللہ علیہ وسلم خارب بن عباس دا وہ معلوق روازی رسطہ کو کی عطاب اکتب کی دے بے ملکورا دی خارب بن عباس عنی صلی اللہ علیہ وسلم حق فکم آخستم آرے عجرہ کتاب اللہ حق تھی اس کتاب صلی اللہ علیہ شعبی حاصل مقام تاریخ امام قربات مستقام حسنی بسری شانی محمد اور دادی آخرت تعلیم صاحب ہو سے ربا سیسے بات منفات عاما نوی وہ صورت کی عاما خرد و طوید منفات مجرت عرض پیادین دار سائی واقل ابو سفردن ہو روایت ابو ابن ابن بازن دائشت دار کی بشکی ماخت حق ماخت ملیدن کتاب اللہ دار کے نبیر سے نکتاہ تو چاہت خود روا فزر کرو لہو ذکر کے نبیر صلی اللہ علیہ سب تم افصن ولی جوابات جو محمد دا منگی میں انہوں نے اگلی کارو کردہ حق و ضیافت ہو انہوں نے حق لازم دے پہا اہل منزل بائی دا حق و ضیافت ہو حضرت نبیل حکم کوئی زمونی درمونی سامن محضرین محضر نزا عجرت علی طاعت و تعلیم دے انہوں نے عجرت علی طاعت و تعلیم انہوں نے کم محضر نزا دے علی اللہ علیہ جو محضر جسمانی امراض کی جسمانی جھوٹیت تاریخ بارے جتا جلدی کمچے وہ جب ملادی پہیسیت تعلیم بانی جاتے ہیں کہ کمچے جائے شنف حسد نیراج بانی یہ جب مولا راستی رحمہ از این نحن با یکر نکو میں ناہب یہ بہت ہے یہ بہت ہے پاچہ رسل لیراج اور یہ بہت ہے پاچہ رسل لیراج لیراج لیراج کمچے آخر تہو سابوں پر اذا پھجئے حسد نکھن دی آگی تو پاچہ ہی جہاں پہ نہ جائس نہ دائلاز بھی نجائس اور انجائس اور مجرد پر دے بانے اور جبہ سے تعلیم نجائس اور نجائس ہو دابطور لی بن عباق صلی اللہ علیہ وسلم پر دے بانے محمود کہ نحق ماخدہ پہل سے دائلاز بانے وہ محر نجائس خدا مانے انہاں محر نجائس اور تعلیم دے دا محر نجائس دا مصر اصطلافی دا مطافلین احناق پہ قضا و مور بارے چاہ سے مثل کنو جیوز غیر دا دیت سورت تعلیم دے ایک جائز دے ہماری بھی امام احمدی جی تو استاذ کا دیہات وہ کرنا بولے ضروری امام محمد بن الحسن ترتیب کے تین لاکھ بچپن کے عالم نے یہ بلا شرا ذات ہوئی یہ کہ مطلقاً منع ہے بنا امام حذیب القاضی الفقیہ والمتقاسد ذکر کریں لا تفصیل نہیں مسائل ہیں وقار ابن عباس قال شامی لا تو معلم اندائے اشیاء ندا مشرق ہوا مشرق نماز کی معلم کہ ذمر بلا کے الہ الاشیاء کو اکبر ہونا ا جاء اور پریشت سے بھی راشت راتا ہوئے قبول کی رجائے وقال حکم لم اسمہ احضن کرہا عجر المعار سے بھی لنے مارزلی چانہ کی مکرین عجرز و مجرد دماری شریف اطلاف دا حول دا حمل نقصان لگی یادم اطلاف دفاع پارد علماء بانی یاد تقزید پارد علماء حدیث کی راجی ربیر حضر دنہو یادم اطلاف دفاع پارد علماء بانی یادم اطلاف دفاع پارد علماء او تو تو پالن جا کرے ندی سے تو بو سوک پر جانب ذریعہ کی آواز ہو تو علاقہ دو اوج بن گئی گانگی بن گئی ابے دو میں دا ಭಾಗ میں جہا کو سلام علیکم ندی سے تو دا ویرا گیں بچل تو اج پنغا تے سرور تے داڑوا سوا چھوا لو وا چھنگے دا موسم صفر گرے دو غن صاحبوں لم ازمہ احضاً خریحا علی المعاتب یعنی بلا اشترافی میں اگر اشتراف دیر ہوا ہے اگر اشتراف دیر ہے ماندلہ دلی چی اوٹنہ چی مقرود میں لے اجرت معالی بلا اشترافی میں امام الشعبی کا قوم صدادی کرتے ہیں اشارہ بلے دلائے و آخر آسان عشر دراہم ابو اگر اولا بلا اشترافی میں ولمہ انیسیرین بی اجن قلصام تناسب لے ہافظ عجب و قصام کی مخلافت ہے جو قصام تقسیم کا کے دیو سیس موابین دو کی فریبان نجرب فرمی لے ہاں سے ترامی بانے زبادت آجیون ذکر کریں چاہئے مکروح ہوئے زکا رشوک حال الحکم دا مکروح لے جو درست دی کرکش اور دا تقسیم ان سے باق دا حکم نہ لے دا آخذ دو جرد فریبانی کر رشوک و کی مشرکت و آخر مقرر کی کو تقسیم بارخواہ مالا تسم کی صاحب کہ جو نیلہ سی والا دین زہاب ردیو چتر کی پرہسی مناصب او اللہ رب کنا سے نے کہا جو 40 سبد نور کی سرس دار روبرہ ثغملہ اگے بنا پرہسی منااتب ور گئی امام سید اگر کبھی وڑیں سے نبی بھی اگے وجداری کی جداد عامند تقسیم بقدر العمل دیامت چا دے رینا یہ شری ذہن دلی ور توجہ مہربان انداز سے بھی ہوا ہوا نہ اواز سنی جنا دعچہ چادر نہ گل <سؤال> بکر چادر کو جل پر کی لا امام سینا داد بقدر تمیز سے مقصود تقطیر سے تمیز دل امثوا طریق دو شرکا ہے سلامی لگا ہے حوالہ کی ہے بقدر تمیز اور تمیز کے طور شریک دی وجہ سے کو جو غور اور ہم نے دوست مساجو تعبیر کے جواب دے کہ چیزیں بان قیاس و تعلیل ہم سے بقصامت باہر معنی اصامت کو مقصام ہے ذریہ لازم تنیکی نو سود بن اندر دے نہ انا قصامت فلازم میں بھئی انداز کے فقار میں خاص لازم میں تعلیل کو دے باہم لازم نے قرازم میں امر حضور جنہ حد ہو گیا قرازم تو فرض کیوں کیا بنے گا پتہ دے دے کردار لازم تعلیم حکم دے حکم جو ہے دا والی، خارس کا نم کور سفر کی دام تمہارا وقت میں اپنا فتذاقوم طرف من السمخ الذين باو یذلون قالوا ان من مسیا اور کرونا پر جگہ adam محتاج اسباب اللہ برکت پروے مجلس سردار اند کہ میرے نہ بن عرف جو ذکر بحث کی دی ہے تفسیر کا کو میں بن چاہیے فساعده بكل شان قرشکل بارزے بات ہر قسم علاج مان کنا چون اس قسم علاج اور باذے دے با کسان دا کہ میرے نال واسطے تم چہتا سڑانے دے کسان دا جماعت جمع وچ جی کے ساتھ پاتا نال نوے اور پیدا نور کہتا ہے اس رسم اعراج پہ رہا ہم دیکھو آنکہ حدیقا ملکم شہر سا سا سا شہر سا نے ایرادا دمنا کا قارباز و نام رضیم اس لحق ابو سید خزیر موزی کرکی نام سید امسا علاج کو واللہی انی لعرقا انی لعرقا زیب دمچہ ان کے مصرح کے مات دمکرا دی واللہی انی لعرقا زیب دمچہ دم ان کے ولیکن واللہی لکل اس لرنا کو متوسر ٹھکی انہوں کی وجردار من صادر ممکس فلم تزل يقومنا فمان بلاك عندكم حتى فجادونا جورا جول وجازم مقرر على اعل الامر ثم قرك من منبر الدرس تي ورکیو جون بسانهم انا قاتل بي اورو بانی فيو کندت مانی دیر شاشد قد يا رمو کندت ورکیو وسام بيسپو کندت مانی تو برنا پنکر کا نواش بوไซد پرو مغو یسروادهی بادہ بردم چوت اداد ما دلم کیشے ذول فرضن دی دار تکیہ روخ باتیں کرتے انسان بھی نہ پند تبرید نہ راد جو بوگے ولاد لیکن سنجھ فرشتہ کی دم میں جائے نہ کبھی مقام کی یاد سنا نے میں قرط سنا کر رحمتہ تعالی بلاغ کا تنمان مشتا او بھی ور دم پر اور بالا کے بتاں کا خان نما نشتا من عقالہ چپران سے جلوندی لگا تم جو مار پکڑوند تلوی بلا سمندوی دارگی داس جوش کے نہدا سرات صحت نہ رجعتوں کے بارے میں پڑھنے لگا روان چھو ڈرو چھ روان جوما ایک نو پت مار اسس میں تنا تکلیف اور مرض عارف او ہم جعلهم ورقدوا جت مکررات کم کندت جیوگیل انذ سالوهم فقال بعضهم اقسموا بعض بتان چھ تقسیم کی لا چیز فقال ما جی رکھا ہم بچہ جمع تقسیم حق تا کیا یلا چھو نبی نذ کہ نذ کر نہ ذکر کو چ ہس شیو منصب بنان کرو سوچوں میں باپ تقریبا۔ جائزد نگرانی دو اجرت دو اماؤ بل کرانی انتباخرش تھا انتباخ مشکل بیچ جہادی بان ضریبا مکرو حتا کہ نبی کمواری کی سفارش مکو لیکن سان سابت نیں انسانی کس پر سبور کی مردار عشد احمدی بہید کر گئی چلی دی آتنا حدیث میں معلوم ہے شو تعاوت دا زیبید و بلام جسا پارش دے پا کمواری داوئی کی دا جملی تعاوت دے دا حدیث میں ثابت دے جواس دا زریبی او دانوں کے تعاوتوں پا زریبی اکی اجرک مقرر قول دام سے ثابت شو ولی داوئین اگرانی پید بار دا کمواری سنگا چرے زیادی او غطت تگریفی ان پر دا جمل زا تقفیف و ضروری دارت کی دانت جمعیر تاغود دارت زروری دارت جہر کلت و غلام سے تا قطور دارت حلکہ تاغود بیتبار تقلیل سے شو نو دو وینتو پر ضروری دارت کی تاغود بیتبار دارت تقلیل سے سی تقورا سیشو لینہ حسن ہندر صحبیت بزراؤتنا سیشو تقادی صنو مارون دے تقرر زروری دارت کی دا تاغود بیتبار تقلیل اور تقلیل سرہ چمتاری جسن کی تخفید ضربی دو عبد کی دعوت سیدے پا تخفیب سرا سرد و قوت داغینا زنانوں کو ضربی کے تقلیق و قورا پر آجرا زوجی دو سوپ داغینا برکر کردہ دا سبب نفاظ و قرد حرام کردی اکر داغی دو اسن باہری دری و پر مقصد سے اپدکاری دا اپدی رہا سوڈا تکارم سا مراسبت دی دی مراسبت موجود بار بار امام بخاری او جوذ ثانی میں ذکر کی اشارہ احادیث سے جوالے عبارت دیکھیں احادیث در شروع سنری مانن ثابت تھی نہ تجمک اشارہ تھی نا تعاحت ذرای بنما اب حدیث ثابت تھی کی تنسی طریقہ سر کے سرا بالغ پشتنوں دیوجنے ورنا سجن کو اشارہ ہو ک نا امام بخاری کا خود تاریخ کا بیت تو حضرت فرمایا پرات کی طرح اسی طریقے سے تا دوسرا نبی نبیسلام دانوی بلکہ منوار تاں گزرائے برمندہ سے تیراوے شورے تنوے تے Suppose ہو گئے کم تے حاضر کر دیو کم پتہ حاضر دیو کے لوجبہوں پرواز دانش کر کے تاں گزرائے برما پپا حدیث تے شروط نو سندن ہم مانن این دو سات چیز دے ذکر کا بل را گزارے دروازے والے چکر تاں صاحب امام تشہراوی زاداری تاو تے انعراانی ہو گئے میں آخری تاثروں میں آخری بات دیمان آرام تعالیم سو بات دیمانا ہمارا مقرد انسی لیکن دینے حاصل کرے در ایک ایک آخری بات چاہوی کی تنسیشتہ کو دیبا دی اور در ایک اپنی پر بھی ذکر گیا ہم آجی تناسو دے من ذکر گریجی میں مطارق کرا اب غاب انکال کی دن کبھیلی دا باغن پھر باغت دکھے بلینا جو دستانی بطالب حدیث رسکتہ باب سالس کراروان دے تا پھم اسا باوند ثور پسی باغ ماج اپک اس میں تو بھی ہے اور واس تبو نہا ان تمادر کروا محال بغی زوجت باضنا ما زوجت سنا کانہ کمان بھی دے دا طرح ہے اکثر کو زانی سے حاضر کری ندوجن زراعی باق دقا حدیث انتو جملیدی باقنا ری تو دعوت جز متعلق سے کم روایت ذکر کریو تنظری و ترابی نحا غام مجتمع پنور بانیو درہ رقا مسائر بانیو لکا دقا روایت پر مطالق خیراج الحجام ہوں خجرت دہا جام ندیو با مناقات کا دفعہ دے احتمام جا خیراج الحجام جو جملید متعلقات و دقا روایتنا چھے پر ذرائب الحدیث دی تعالم بیت تقی سچاوار دا مجبنی دا غنی دے ورتھے دی بابران ماں ماں کا نموادی رات دے ایو خدانو دے داغی کے پزنا بنے حاصل کیا حرام نے لیکن دلی مترجمنا کا تباجا کہ کذب بن دی اور دا طاوت کلا قسم دباوی حرام دے زراعی پر امام کے غاربا حصول پر حقاس پر حرام بحانی بھیجتے ہو جائے جا تاؤں ضرور شکل حاصل در دری والا ابواب استدرادن معاقل چوئی دی اور بہتر کہ در طور ابواب متعلقات اوڑ جوز نہیں دی در باب زریب ترابد و غاز پر امام پا کبراوان تیز دور جلیر مطارف کردہ بھی نور رسائر بن مصببت کیدہ لیکن در باب بطوری استدرادن زراع اوڑا در زبدا مانا در کے بعد جس در یہ بتایا محمد علی نے دعا کرنے سے جانا ہمیں نے تابعانہ دیوانہ کلام اجنار طیب اور طیب اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لوگ سے کہا یہ ہماری بھی جواب دو وجہ کا نام اصل مجھے محمد دو تو نے وکلمہ واری قسم کھانے لگے اور میری بات